پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِي رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے قُلْ اے نبی دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ پر کہہ دیجیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں کہہ دیجیے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں من يصرف عنه يومئذ فان قد رحمه وذلك الفوز المبين اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقینا اس پر اللہ نے رحم کر دیا اور یہی ہے واضح کامیابی و ان يمسسك الله من ضر فلا كاشف له الا هو و ان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وہ القاہر فن قائبہ دیں الحکیم القومیر اور وہ اپنے بندوں پر زور آور غالب ہے اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے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 اے نبی ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر كے طرف ولی سے مراد یہاں معبود و کارساز ساز ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے ورنہ عام دوست بنانا تو جائز ہے پھر یعنی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا پھر جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا فمن النار الجنة فقد جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اس لیے کہ کامیابی خسارے سے بچ جانے اور نفع حاصل کرنے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کر لینے کا نام ہے اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہوگا پھر یعنی نفع و ذرر کا مالک کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے حکم و قضاء کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اللہم لا مانع لما ولا, معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بہوان صحیح البخاری حدیث نمبر 7292 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 593 جو چیز مطلب جو چیز تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی ساب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا لہ لا شریک له۔ لہ الملک و لہ الحمد و اعلیٰ کلنشی انقدیر سمیت پڑا کرتے تھے پھر یعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی متی ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے پس اس سے معلوم ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان واتا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق پھر یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں پھر ربی بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے اگر وہ سچا متبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا بہوال ابنی کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے اس طرح پہنچاتے ہیں وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُوتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سب سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے ثم لم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یا عارفون ہوں میں ضمیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی yani اہل کتاب آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ آپ کی صفات ان کی, ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے اس لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں ف انکن تلا تدری فطیل کا مصیبت ال و انکن تدری فل مصیبت و مطلب اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگر مصیبت ہے مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے پھر یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اسی طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکزیب کرے جھوٹے دعوائے نبوت پر اپنی سخت وعید کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور یوں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ تیس جھوٹے دجال ہوں گے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے گزشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے پیروکار اور آج اس کے پیروکار اسے اس لیے سچا نبی اور بعض مسیح موود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا صداقت کے لیے تو قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے اور اس میدان میں یہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہیں گے اس لیے کہ قرآن و سنت کے واضح دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں ہے اسی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ حقیقت ریکارڈ پر موجود ہے کہ مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد قادیانی کو اپنا موقف واضح کرنے اور دلائل دینے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا مگر وہ بری طرح ناکام رہا اور باطل کا مقدر ہی ناکام ہونا ہے پھر جب یہ دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ مفترا مفتری جھوٹ گھڑنے والا کامیاب ہوگا اور نہ مکذب جھٹلانے والا اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے انجام پر اچھی طرح غور کر لے پھر فتنہ کہ ایک معنی حجت اور ایک معنی معذرت کے کیے گئے ہیں بالآخر یہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں سم بلم تن سم بلم یقن شرکی بلقال الآخر ہی مطلب جب ہم انہیں سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا اس کی معذرت کے لیے یہ کہے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا کہ ہم تو مشرق ہی نہ تھے یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مہرے لگا دی جائیں گی پھر یہ انکار کس طرح کریں گے اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرقین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے اور پھر یہ اللہ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے بہوالے ابنی کثیر یعنی مشرقین پہلے پہل اپنے شرک کا انکار کریں گے پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی پھر لیکن وہاں انہیں اس قصب سریح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے اسی طرح ان کے معبودان باطلا بھی جن کو وہ اللہ کا شریک اپنا حمایتی و مددگار اور سفارشی سمجھتے تھے غائب ہوں گے اور وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہوگی لیکن وہاں اس خرابی کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 ان حلین الا اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جب ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ مطلب بہرا پن ہے اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جٹھلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے بل كانوا يخفون من قبل ردوا لعادوا عنه نہیں بلکہ ان کی وہ کرتوت بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپا چھپاتے تھے اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی <خف> یہ yani, مشرقین آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں اس لیے بے فائدہ ہے پھر علاوہ ازئیں مجازات علی کفرہم ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں پھر اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے اور ان کا انعاد جہود اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں پھر یعنی عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں پھر لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا اس سے ہمارا یا ہمارے پیغمبر کا کیا بگڑے گا اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں پھر یہاں لو کا جواب محضوف ہے تقدیری عبارت یوں ہوگی تو آپ کو بھول منظر نظر آئے گا پھر لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے مثلاً ربنا اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں زلیل و خوار پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحاً اننا موقنون اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا بس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اب ہمیں یقین آ گیا ہے پھر بل جو اس ذرا پہلی بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونے کے لیے آتا ہے اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں پہلا ان کے لیے وہ کفر اور انعاد و تقسیب ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے یعنی جس کا انکار کرتے تھے جیسے وہاں بھی ابتدا ابتدا ان کہیں گے میں کن نہ مشرقین ہم تو مشرک ہی نہ تھے دوسرا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے وہاں ظاہر ہو جائے گا تیسرا یا منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے چھپاتے تھے بہوالِ ابنِ کثیر پھر یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہے جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور جس کا وہ معائنہ کر لیں گے ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کہ تم کفر کرتے رہے تھے کہ تم کفر کرتے تھے بالق بے على على شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَدْدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ آن بی تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں پس بے شک وہ آپ کو نہیں چٹلاتے بلکہ در اصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ باس بادل موت مطلب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے جو کافر کرتا ہے اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر واحسیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے تو کفر واحسیان کے راستے سے فورن تائب ہو جائے پھر یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو پھر اللہ کی ملاقات کی تقزیب کرنے والے جس خسارے اور نا مرادی سے دوچار چار ہوں گے اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے فرت و نافیہ میں ضمیر اثا کی طرف راجے ہے یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی یا اصفقا متب سودے کی طرف راجے ہے جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ نقصان خسارہ سودے میں ہی ہوتا ہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انہوں نے کیا یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی یہ حیات زندگی کی طرح کی طرف راج ہے یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے جو کوتاہیاں کیں بہوال فتح القدیر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تکذیب آپ کی نہیں آپ تو آپ کو تو وہ صادق و امین مانتے ہیں در اصل یہ آیات الہی کی تہذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے جس کو وہ ارتقاب کر رہے ہیں جامع ترمیزی کی روایت تین ہزار چونسٹھ میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد ہم تو ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترمیزی کی یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایات سے اس عمر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ و کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ و کے حسنِ اخلاق رفتِ کردار اور امانت و صداقت تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں لیکن اتباع رسول صلی اللّہ علیہ و میں وہ انقباس محسوس کرتے آپ کی بات کے مقابلے میں فکا و کیاس اور اقوال عمہ کو ترجیح دیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکزیب کی جاتی رہی ہے پس آپ بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکزیب اور ایزا پر صبر سے کام لیا حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آ جائے جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے یقینا ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے کہتے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے وغیرہ الیات مثلاً صافات آیت نمبر 171 اور 172 پھر بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہیں گے چنت چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں گو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا انہیں ایزائیں پہنچائیں اور ان کے لیے عرص حیات کر دیا لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات جات ابدی کا مقدر بنی وصل صلی اللہ علیہ محمد والب اجمعین